رحیم قد افلاح المؤمنون قد تحقیق ہو گئے المؤمنون مؤمن اللہ فی سلاتی نمازوں میں خاشعون امون کرتے ہیں عاجزی کرتے ہیں ودینہ اور وہ لوگ ہم جو الغی لغویات سے معرضون اعراض کرنے والے ہیں منہ مو موڑنے والے ہیں ولدین اور وہ ہم لکاتی جو زکوٰۃ کو فاعلون ادا کرنے والے ہیں والذین اور وہ لوگ ہم فروجی ہم جو اپنی شرپگاہوں کی حافظون حفاظت کرنے والے ہیں اللہ مگر اعلیٰ ازواجیہم ہم مگر اپنی بیویوں پر او یا ما ایمان ایمانہم ان عورتوں پر جن کے مالک ہیں ان کے دائیں ہاتھ ان غیرمعلومین پسپشک وہ ملامت کیے ہوئے نہیں ہیں فم البتلا و را ادالی کا پھر جو اس کے سوا تلاش کرے تو علاء کام العادوم بس وہی لوگ حد سے بڑھنے والے ہیں ولادین اور وہ لوگ عملی اماناتیم جو اپنی امانتوں کی واحدیم اور اپنے وعدوں کی رعاون رعایت رکھنے والے خیال رکھنے والے ہیں ان کا لحاظ رکھنے والے ہیں ولادین اور وہ لوگ ہم علاء جو اپنی نمازوں پر کی حافظ حفاظت کرتے ہیں اولا کام الوارتھوم وہی لوگ وارث ہیں اللہ دینا وہ لوگ یار دوسا جو وارث ہوں گے فردوس کے ہم خالدون وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے والا قد الانسان اور بتا ہم نے پیدا کیا انسان کو من, من تین ایک حقیر مٹی کے خلاصے سے کھینچے ہوئے پانی سے سلالہ کھینچا ہوا پانی یا خلاصہ من تین مٹی سے سما پھر جا ہم نے اس کو بنایا نطفہ تا نطفہ فی قرار مکین مضبوط جائے قرار میں سما خلقنا نل تا پھر ہم نے پیدا بنایا نطفے کو اعلی کا تن ہوا خون فخلقنا العلاقہ تا پس ہم نے بنایا جمع ہوئے خون کو مذکا تن لوتھڑا فلق تا مضباطا پس ہم نے پہنائی لوتھڑے کو ہڈیاں فقسون الدام الحما پھر ہم نے ہڈیوں پر چڑھایا گوشت ثم انشانا خلقا آخرہ پھر ہم نے پیدا کر دیا اس کو ایک اور ہی مخلوق فتبارک الله کس بابرکت ہے اللہ تعالی احسن الخالقین جو پیدا کرنے والوں میں سب سے اچھا ہے ثم پھر انکم बेशक تم بعد ذلك اس کے بعد المیتون ارتہ مرنے والے ہو ثم ما في انكم بيشكم يوم القيامه القيامات کے دن اٹھائے جاؤ گے والا قد خلقنا فوقكم اور البتا تحقیق ہم نے پیدا کیا تمہارے اوپر سبع ترائف سات راستے وما كنا عن الخلق غافلين اور نہیں تھے ہم تخلیق سے مخلوق سے غافل وانزلنا من السماء ماء اور ہم نے آسمان سے نادل کیا پانی بے ایک اندازے کے ساتھ اسکن ہو پس ہم نے اس کو ٹھہرایا فل عردی زمین میں وہ انا الحابن بھی اور بے شک ہم اس کو لے جانے پر لا قادرن البتا قدرت رکھنے والے ہیں ف انش انا پس بھی ہم نے پیدا کیے اس کے ذریعے تمہارے لیے جنات باغات میں نقیل کھجوروں کے وہ انا اور انگوروں کے لقم تمہارے لیے پیہا اس میں فواق ہو میوے ہیں بہت زیادہ جو سالن ہے وہ امر بے شک تمہارے لیے پھر انعامی چوپاؤں میں لابراتن البتہ نصیحت ہے عبرت ہے نسخی ہم پلاتے ہیں تم کو مما اس چیز میں سے فی بتونی ہا جو اس کے پیٹ میں ہے والا تم اور تمہارے لیے کہ اس میں منافع اور تم بہت زیادہ نفع ہے نفع ہیں و منہا تا قرآن اور اسے تم کھاتے ہو کی اور کشتیوں پر تحملون تم, تم اٹ سوار کیے جاتے ہو والا قد ارسل نانولہ قومی ہی اور البتہ تحقیق ہم نے بھیجا جانو کو اس کی قوم کی طرف اقا عبود اللہ تو اس نے کہا ہے میری قوم عبادت کرو اللہ کی مالا کم اللہ غیر نہیں ہے تمہارے لیے کوئی الہ اس کے علاوہ فلا تتقون کیا تم نہیں ہو فقال پر برتری حاصل کرے فرشتے ما سمعنا فی نہیں ہم نے سنا اس کے بارے میں فی آبائن اپنے پہلے باپ دادا میں اس لیے کہ انہوں نے مجھے جھٹلا دیا ہے وحی کی،, اس کی طرف انس نہ کہ تو تیار کر تیبی اعیوننا ہماری انکھوں کے سامنے وحینا اور ہماری وحی کے مطابق فاذا فا جاء ابرنا پس جب اگیا ہمارا حکم وفارت النور تن اور تنور تن ابل پڑے فسلق فيها من كل من تو اس میں بٹھا دے ہر ایک سے زوجین اس نئی دو دو جوڑے وہ اہلا اور اپنے گھر والوں کو اللہ من سبق عالیہ قولو مگر جس پر سبقت لے گئی ہے بات منہ ان میں سے وہ لا تو خاطب اور نہ تو میرے ساتھ بات کر کھلا دینا ان لوگوں کے بارے میں ظالم ہو جنہوں نے ظلم کیا انہر یقیناً وہ غرق کیے جانے والے ہیں فیضست انتا پھر جب چڑ جائے تو غم ما کا اور جو تیرے ساتھ ہے اللفل کی کشتی پر فقل الحمدللہ للہ کہہ دیجئے کہ تمام تعریف اللہ کے لیے ہیں ظالمین جس میں ہم کو نجات دی ہے ظالم قوم سے فقول اور کہہ دیجئے رب انزلنی منظلم مبارکہ میرے رب اس کو اتار اتارنا اچھا خیر المنزلین اور تو اتارنے والوں میں سے بہترین ہے اِنَّ فی بے شک اس میں بہت سی نشانیاں ہم نے پیدا کیا اس کے بعد دوسرے زبان پس ہم نے بھیجا رسولا رسول من ان میں سے اند اللہ کی عبادت کرو اللہ کی مالک ہوں تمہارے لیے نہیں ہے کوئی الہ اس کے علاوہ تقون کیا تم ڈرتے نہیں ہو وکار المالاً قومی ہی من قوم مہلّہ زینا کافارو اور اس کی قوم میں سے ان سرداروں نے کہا جنہوں نے کفر کیا آخرتی اور آخرت کی ملاقات کو اطرف نہ ہوں پھر حیات اور ہم نے ان کو خوشحال کیا دنیاوی زندگی میں ما اللہ سے جس میں سے تم کھاتے ہو یشرب و شرابون اور وہ پیتا ہے جس سے تم پیتے ہوشر کم اور اگر تم نے اطاط کی اپنے جیسے ہی بشر کی ان تم از مٹیش تم, تم, تم, تم, تم, مٹی تم نکالما دوری, ہے دوری ہے اس کے لیے جس کا تم وعدہ دیے جاتے ہو انیا اللہ حیات نہیں ہے یہ مگر ہماری و نحیا ہم مریں گے اور جیئیں گے وما نحن اور ہم ہرگز نہیں جائیں گے یا ہم ہرگز اٹھائے جانے والے نہیں ہیں انہ اللہ راج اللہ کالیبہ نہیں ہے یہ مگر ایک آدمی ایسا کہ جس نے گھڑا ہے اللہ پر باندھا ہے اللہ پر جھوٹ جھوٹ و نحن البی مبمنی اور ہم نہیں ہیں اس کو اس پر ایمان لانے والے قَلِيلٍ رَبِّ بیر رب بیر کر اس وجہ سے کہ البتہ یہ ہوں گے ندامت اختیار کرنے والے پکڑا ان کو چیخ نے حق کے ساتھ اللہ تو ہم نے ان کو بنا دیا پورا کرکٹ للقوم الظالمین پس دوری ہے ظالم قوم کے لیے پھر ہم نے پیدا کیا ان کے بعد کئی زمانوں کو دوسرے زمانوں کو ما من نہیں سب لے جاتی کوئی قوم اپنے مقررہ وقت سے وما اور نہ ہی وہ پیچھے رہتے ہیں سما ارسل رسولانا پھر ہم نے بھیجا اپنے رسولوں کو تترا لگاتار کلاما جا آ امتن رَسُولُهَا جب بھی آیا کسی امت کے پاس ان کا رسول انہوں نے اس کو فَأَتْبَعْنَا بَعْدَهُمْ بَعْدَ تو ہم نے ان کے بعض کو بعض کے پیچھے لگایا وجا اللہ احادی تھا اور ہم نے ان کو باتیں بنا دیا کہانیاں بنا دیا فبردن پست دوری ہے لقوم لا مین ایسی قوم کے لیے جو ایمان نہیں لاتے سمہ ارسلنا موسیٰ و اخاہ حارونہ پھر ہم نے بھیجا موسیٰ اور اس کے بھائی ہارون کو بھی آیاتینا اپنی نشانیاں دے کر و سوپان مبین اور واضح دلیل دے کر الہ فرعونہ و ملائی فرعون اور اس کے سرداروں کی طرف فستقبرو تو انہوں نے تکبر کیا وکانو قوم عالین اور تھے وہ کون لوگ یا متکبر لوگ فقال انہوں نے کہا انؤمن لبشرین مثلنا کیا ہم ایمان لائیں اپنے جیسے ہی دو بشروں کے لیے انسانوں کے لیے وقومهما لنا عابدون اور ان دونوں کی قوم ہماری عبادت کرنے والی ہے فقت تبوهما تو انہوں نے جھٹلا دیا ان دونوں کو فقالو من المهلکین پس تھے وہ ہلاک کیے جانے والوں میں سے ولقد آتینا موسی کتابا اور البتہ تحقیق ہم نے دی موسی کو کتاب لعلهم يهتدون تاکہ وہ ہدایت پائیں وجعلنا بیٹے اور اس کی ماں کو آیت نشانی و آئی نہ اور ہم نے ان دونوں کو جگہ دی الارب انچی جگہ پر ذات ممعین قرار اور چشمے والی یا رہنے کے لائق جگہ اور چشمے والی یا ایہا رسول اے رسول کھلو کھاؤ من الطیباتی پاکیزہ چیزوں سے واعمل صالحہ اور عمل کرو نیک انی بما تعملون علیم بے شک جو تم عمل کرتے ہو میں اس کو خوب جاننے والا ہوں و ان ہادیہ امتکم امتا واحدا اور بے شک تمہاری یہ امت ایک ہی امت ہے وا انا ربکم اور میں تمہارا رب ہوں فتقتون پس مجھ سے ڈرو فتقتعوا امرہم بینا پس انہوں نے اپنے معاملات کو کیا زبوراں ٹکڑے ٹکڑے کل حزب بما لدیہم فارحون ہر گروہ کے لوگ اسی پر خوش ہیں جو ان کے پاس ہے فضرہم پس چھوڑ ان کو فی غمرتیہم اپنی غفلت میں حتی ایک وقت تک ایحسبونا کیا وہ گمان کرتے ہیں انما نمیدو ہم بھی کہ ہم ان کی ملد کر رہے ہیں ممال مال اور بیٹوں کے ساتھ ہی ہم جلدی کر رہے ہیں ان کے لیے بھلائیاں دینے میں بل بلکہ لا شعر وہ شعور نہیں رکھتے سمجھتے نہیں ہے اندینہ خشیتی مشفیقون یقیناً وہ لوگ جو اپنے رب کے ڈر سے خائف ہیں واللہ ہم بھی آیاتی ہم اور وہ لوگ جو رب کی آیتوں پر ایمان لانے والے ہیں اللہ لا شرکون اور وہ لوگ جو رب کے ساتھ شرک نہیں کرتے واللہ اللہ دینا ما اتو اور وہ لوگ جو دیتے ہیں اس چیز میں سے جو ان... وہ ان کو دیا گیا ہے وَقُلُوبُهُمْ وَجِلَتُن اور ان کے دل دہنے والے ہیں درنے والے ہیں اَنَّهُمْ اِلَىٰ رَبِّهِمْ رَاجِعُون کہ بے شک وہ اپنے رب کی طرف لوٹنے والے ہیں اُولَائِكَ يُسَارِعُنَ فیل الْخَيْرَاتِ یہ وہ لوگ ہیں جو نیکی کے قابوں میں جلدی کرتے ہیں وہم وہ لہا صابقون اور وہ اس کی اور وہ اس کے لیے سبقت لے جانے والے ہیں ولا نکل اللہ وساحا اور ہم نہیں تکلیف دیتے کسی جان کو مگر اس کی وسعت کے مطابق والا دینا اور ہمارے پاس کتاب قطاب کتاب ہے قبل بالحق جو بولتی ہے حق وهم لا اور نہ کیے جائیں گے بل بارے میں غفرت میں ہیں, وہ وہ کرنے والے ہیں حتیٰ خزن کے جب ہم نے ہم پکڑیں گے ان کے خوشحال لوگوں کو بالآدابی عذاب کے ساتھ ادا ہوں یج تو وہ آج کرنے والے ہوں گے لا ارون یوما نہ تم آج دکھاؤ آج ان لات سارون بے شک تم آج کے دن ہم سے نہیں مدد کیے جاؤ گے قد قانت تتلا تحقیق میری آیات جاتی تھی تم پر اس کے بارے میں بے کر کیا انہوں نے غور و فکر نہیں کیا اس بات میں ان کے پاس وہ چیز ہے جو ان کے پہلے کے کے پاس پہچانا نہیں اپنے رسول کو کوئی جنون ہے بل جا بالحقی بلکہ وہ لایا ہے ان کے پاس حق وہ اکثر اور میں سے اکثر حق کو برا جاننے والے ہیں وَلَا بِتَّبَعَ الْحَقُ اَحْوَاءَهُمْ اور اگر پیروی کرے حق ان کی خواہشات کی لَا فَاسَدَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ البتا بگر جائے آسمان اور زمین وَبَنْ فِي هِنَّا اور جو کوشش میں ہے بَلْ اَتَيْنَاهُمْ بِزِكْرِهِمْ بلکہ ہم ان کے پاس ان کا ذکر لے کے آئے ہیں نصیحت لے کے آئے ہیں فہم ہم ان ذکر ہی مردون تو وہ اپنی نصیحت سے اعراض کرتے منہ موڑنے والے ہیں خرجہ کیا آپ ان سے کسی آمدنی کا خراج کا مطالبہ کرتے ہیں فخراج ربی کا خیر تو تیرے رب کی آمدن بہتر ہے وہ وخیر و راز اور وہ رجق دینے والوں میں سے بہترین ہے وہ ان قلت الاثورات مستقیم اور بے شک آپ ان کو بلاتے ہیں سیدھے راستے کی طرف وہ انَ اللہ دینا بالآخراتی اور بے شک وہ لوگ جو ایمان نہیں لاتے آخرت پر ان سوراتلا ناک اصل راستے سے سیدھے راستے سے ہٹے ہوئے ہیں ولحم ناہم اور اگر ہم ان پر رحم کریں و کشف نامی منظور رہیں اور دور کر دیں ہٹا دیں جو تکلیف ان کو لاحق ہے لالجو فی يَعْمَهُونَ تو اپنی سرکشی میں اسرار کریں گے اور حیران پھریں گے اپنی سرکشی میں بھٹکتے ہوئے اسرار کریں گے اما کہتے ہیں عقل کے اندھے پن کو نہم باب نے, نہ نہ نے, نے ان پر کھولا دروازہ تو اچانک وہ اس میں نا امید تھے وہ ذات ہے جس نے پیدا کیا تمہارے لیے سماعت کو ول اور بسارت کو ولاقدا اور دل کو کلی لما تشکرون تم بہت کم ہی شکر کرتے ہو وہ ولدی درا کم فل اور وہ وہ ذات ہے جس نے تم کو پیدا کیا زمین میں وہ الہ ہی تشارون اور اسی کی طرف تم اکٹھے کیے جاؤ گے وہی وہ امید اور وہ, وہ ذات ہے جو زندہ کرتی ہے اور مارتی ہے اور اس کے لیے ایک دن اور رات کا مختلف ہونا کیا پس تم عقل نہیں رکھتے بل قالما بلکہ انہوں نے بھی ویسے ہی کہا جیسے کہ پہلے لوگوں نے کہا کال انہوں نے کہا اذا متنا و کنہ تو راباما کیا جب ہم مر جائیں گے اور ہو جائیں گے مٹی اور ہڈیاں اینا لمبون کیا ہم اٹھائے جانے والے ہیں لقد وعدنا نحن وآباؤنا تحقيق وعدا کیے گئے ہیں ہم اور ہمارے آبا اس بات کا من قبل اس سے پہلے ان هذا الا اساطير الاولين نہیں ہے یہ مگر پہلے لوگوں کے قصے کہانیاں كل لمن الارض ومن فيها کہہ دیجئے کس کے لیے ہے زمین اور جو کچھ اس میں ہے ان كنتم تعلمون اگر تم جانتے ہو سيقولون لله کے ان قریب وہ کہیں گے اللہ کے لیے کل افالات کہہ دیجئے کیا پس تم نصیحت حاصل نہیں کرتے کل مرب السما کہہ دیجئے کون ہے ساتوں آسمانوں اور عرش عظیم کا رب سیون ہن قریب وہ کہیں گے کہ اللہ کے لیے افالات کیا پس تم تقوی اختیار نہیں کرتے کل ممبئی یدی ہی ملکو تو کہہ دیجئے کس کے ہاتھ میں ہے بادشاہت ہر چیز کی وہ ہوا یو اور وہ پناہ دیتا ہے بلا یو اور اس کے خلاف پناہ نہیں بلکہ ہم لائے حق لاکار اور بے شک بہت جھوٹ بولنے والے ہیں متخد اللہ دن نہیں پکڑا اللہ تعالیٰ نے اولاد کو وَمَا كَانَ مَعَهُ مِنْ إِلَاهٍ اور نہیں ہے اس کے ساتھ کوئی اور الہ اِذَنْ لَزَهَبَ كُلُّ إِلَاهٍ بِمَا خَلَقَ اگر ایسا ہوتا تو اس وقت ضرور لے جاتا ہر الہ بِمَا خَلَقَ اس چیز کو جو اس نے پیدا کیا وَلَا عَلَى بَعْدُهُمْ عَلَى بَعْدٍ اور ان میں سے باز باز پر چڑھائی کر دیتا سبحان اللہ عمّا یسکون اللہ تعالی اس سے پاک ہے جو وہ بیان کرتے ہیں عالم الغیم والشہادتی وہ جاننے والا ہے غیب اور حاضر کو فَتَعَالَ عمّا یُشْرِكُون پس وہ بلند ہے اس سے جو وہ شریک بناتے ہیں قُلْ رَبِّ کہہ دیجئے رب اِمَّا تُرِيَنِّي مَا يُعَدُون اگر تو کبھی مجھے ضرور دکھا ہی دے جس کا وہ وعدہ دیے جاتے ہیں ربی امر رب فلا تجعلنی فی القوم الظالمین تو مجھے ظالم قوموں میں شامل نہ کرنا مجھے ظالم قوم میں نہ بنانا وہ انوریا کا اور بے شک ہم اس بات پر کہ تجھ کو دکھائیں ماں ناید ہوں جس کا ہم ان کو وعدہ کرتے ہیں لقادرون البتہ ضرور قادر ہیں انفا عب اللہ کی ہی آ دور کا اس طریقے سے جو کہ اچھا ہے اہی آ برائی کو نہنما یسیفون ہم بخوبی جانتے ہیں جو وہ بیان کرتے ہیں اور میں تیری پناہ چاہتا ہوں کی ربی اے میرے وہ میرے پاس حاضر ہوں موجود ہوں جب ان میں سے کسی ایک کو موت آتی ہے تو کہتا ہے رب لوٹاؤ میں میں جو آیا ہوں نہیں کلیما کن کا یہ کلمہ ہے جس کا یہ کہنے والا ہے اور ان کے پیچھے آڑ ہے اس دن تک جس دن وہ اٹھائے جائیں گے فَإِذَا نَفِقَ فِسْسُورِ پس جب پھنکا جائے گا سور میں فَلَا أَنصَابَ بَيْنَهُمْ پس نہیں ہوگا نصب ان کے درمیان يَوْمَئِذٍ اس دن وَلَا يَتَسَآلُونَ اور نہ وہ ایک دوسرے سے سوال کریں گے فَمَنْ سَقُلَتْ مَوَازِينُهُ پس بوچر ہو گئی جس کی بدن کی گئی چیزیں ہلکی ہو, ہو گئی, وزن کی گئی چیزیں ہوں بس یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے خسارے میں ڈالا اپنی جانوں کو فی جہنم خالدون وہ جہنم میں ہمیشہ رہیں گے ان کے چہروں کو جھلسائے گی آگ وہی کالے اور وہ اس میں تیوری چڑھانے والے ہوں گے الم تک ان تی تتلا علیکم کیا میری آیا تم پر پڑی نہ جاتی تھی فکن تم بہت تو تم اس کا اس کو جاتے تھے ہماری بد بختی ہم پر غالب آ گئی وکنہ اور تھے ہم کمرہ قوم ربانہ اخرجنا منها اے ہمارے رب ہم کو نکال دے اس سے فَإن عدنا اگر ہم لوٹے تو بے ہم ظالم ہیں غالب صافی ہا کہا دفع ہو جاؤ اس ولا تو اور نہ پر رحم کرنے والوں میں سے بہترین ہے سکھریاں مذاق حتی انسوکم ذکری حتی کہ انہوں نے تم کو میری یاد بھولا دی وکنتم منہم تضحکون اور تم ان سے ہنسا کرتے تھے انی جزائیتهم اليوم بما سبرو بے شک میں نے ان کو جزا دی ہے آج کے دن ان کے سبر کرنے کی وجہ سے انہم ہم الفائزون کے بے شک وہی کامیاب ہیں قالکم لبستم فی الارض عدد سینین کہ کہ کتنے عرصے تک تم ٹھہرے ہو زمین میں سالوں کی گنتی کے اعتبار سے کم لبستم تم کتنا عرصہ ٹھہرے ہو فی الارضی زمین میں عدد سنین سالوں کی گنتی قالو انہوں نے کہا لبستنا یوماً وبعد یوم وہ کہیں گے ہم ٹھہرے ہیں ایک دن یا دن کا کچھ حصہ فسال العاد دین بس پوچھ شمار کرنے والوں سے کالا وہ کہے گا البس تم اللہ تلیلا نہیں تم ٹہرے مگر تھوڑا ہی مقصد پیدا کیا ہے وہ انجان اور تم ہماری طرف نہیں لوٹائے جاؤ گے فتح پس بلند ہے اللہ جو سچا بادشاہ ہے لا اللہ نہیں ہے کوئی اللہ مگر وہی رب الرشل کریم وہ عزت والے عرش کا رب ہے جس کی کوئی دلیل اس کے پاس نہیں ہے فَإنَّمَا حِسَابُهُ عِندَ تو بے شک اس کا حساب صرف اس کے اللہ کے پاس ہے اِنَّهُ لَا افْلحُ حقیقت یہ ہے کہ نہیں فلا پاتے کافر رب پھر اور کہہ دیجئے اے میرے رب بخش ورحم اور رحم کاروان تخیرین اور تو رحم کرنے والوں میں سے بہترین ہے